عرش کر اب نے اپنی آخری کتاب حمید کو آقا عین سلاد التسلیم ان کے قلبِ اخر پہ نادل فرمایا اسی کتاب حمید کی دوسری صورت سورائے بقرا کے حوالے سے اس کی یؤمنون بالغیب کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایمان باللہ کی بات ہوئی ایمان بالرسول کی بات ہوئی ایمان بالملائکہ کی بات ہوئی ایمان بالکتب کی بات ہوئی یوم حساب کے اوپر ایمان کی بات ہوئی اور یوم حساب کے دن جہنم میں جانے والے گناہوں کی بات ہوئی ان گناہوں کے ذمن میں میں نے چند بڑے بڑے گناہ آپ حضرات کے سامنے رکھے اور آپ حضرات کو یہ بدلانے کی کوشش کی جو پہلا گناہ جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جائے گا وہ مالک کائنات کی ذات کے ساتھ اس کی اوساف میں اس کے افعال میں کسی دوسرے کو اس کا شریک بنانا ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ و السلام نے یہ بات کہی تھی انََََََََََ یشرف بلّہ فقط حرم اللہ علیہ جنا و ماوا ہُنار جس نے مالک کائنات کی ذات کے ساتھ اس کے اوسع اور اس کے افال میں کسی دوسرے کو شریک بنایا مالک کائنات نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے وہ دوسرا گناہ جو آتش نار میں جانے کا سبب ہوگا وہ پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام کی نافرمانی ہوگی فل یاگرینہ یو خالفونہ نمر ہی ان توصیبہ فتنٰوں عذاب العلیم وہ لوگ جو آقا علیہ صلاحت وسلام کی حدیث کو نہیں مانتے جو ان کے ارشادات کو نہیں مانتے جو ان کی سنت کو نہیں مانتے جو آپ کے طرز عمل کو نہیں مانتے جو آپ کی گفتار اور آپ کی رفتار کو نہیں مانتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر فتنے ابتلا ہوں گے اور کل کے دن کردی مالک کائنات نے ان کے لیے ایک دردناک ادا کو تیار کر دیا ہے اور ایک اور گناہ وہ رش کے رب کے قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا ہے جو حدیث کے منکر ہیں مالک کائنات نے اس کے لیے دلت ناک اداب کو تیار کر دیا ہے ایک چوتھا گنا کتاب اللہ کی بعد آیات کو ماننا اور بعد آیات کا انکار کرنا ہے مالک کائنات شاعر فرماتے ہیں افتومنون اب باد کتابی و تفرون ابی بعض فما جدا عمن یفل و ذریع کا من کم اللہ حسین سے حیات دنیا و یومل قیامتی یوردونا اللہ شدید آداب <الْعَلَعَة> کیا تم کتاب اللہ کے عاد حکموں کو مانتے ہو آگوں کا انکار کرتے ہو اپنی مرضی کی بات کو مانتے ہو اپنی مرضی کی بات کو چھوڑ دیتے ہو جس پہ تمہارا نفس ماندہ ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو جس کو تمہارا نفس نہیں مانتا جس میں تمہاری خواہشات مجروح ہوتی ہیں جس میں تمہارا سوشل اسٹیٹس مجروح ہوتا ہے جس میں تمہاری انکم کے اوپر زرب پڑتی ہے جس میں تمہاری آمدن مجروح ہوتی ہے جس میں تمہارے مفادات کو ضرب لگتی ہے جس میں آبا پرستی کے اوپر ضرب لگتی ہے ان آیات کو نہیں مانتے آبا تو بھی نونا بھی پاگل کتابی وقت پا، و رونا بھی باز کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے فماج اضاؤ میں یفن زال کا نم کن اللہ ہزین فل عیات دنیا و یوم القیامت شردونا الاشت اور کتاب اللہ کے آتے حصے کو ماننے والو آگے کا انکار کرنے والو اپنی مرضی کی بات کو ماننے والو اپنی مرضی کی بات کو چھوڑنے والو اس بات کو سمجھ لو دنیا کے اندر مالک کائنات نے تمہارے لیے ضلعت کو تیار کر دیا اور عادت کے اندر مالک کائنات نے تمہارے لیے ددنا طلاق کو تیار کر دیا ہے اور آج سے نار میں جانے والا ایک گناہ لشکر اسلام کو چھوڑ کر بھاگنا ہوگا کیا کہا مالک کائنات نے الزار لکی تم اللہ قبر سفن فلاد تو جب تمہارا مقابلہ لشکر تفار سے ہو ان کی طرف کچھ بنا کرو ومن یوم در رہوں اللہ متحرف علی کی قالن او فتح باب غلط من اللہ و ماواہ جہنم ویس المسی ذرا غور کرو عراق سے لے کر مراکش طرف ہندوستان سے لے کر انڈونیشیا جرنل پر ویز مشرف سے لے کر دوسرے بڑے بڑے جرنیلوں طرف کسی اسلامی ملک کا سربر ایسا نہیں جس نے اپنی پشت کو لشکر کشوار کے سامنے نہ کیا ہو بڑے بڑے حکمران وہ لشکر کشوار کے سامنے اپنی پشتوں اٹھے ہوئے مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا جا رہا لیکن وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے اس کو للکار نہیں سکتے اس کی گدنوں کو کاٹ نہیں سکتے بش اور ولیئر اس کے ہماری مسلمانوں کی قدروں کو کاٹ رہے مالک کائنات آسمان کی بلندیوں سے اعلان کر رہے اضافی تم الینر الصفن فلاۃ الحم القبار جب تمہارا مقابلہ کفر کے لشکروں سے ہو جب تم نفرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ جب تم یہودیوں کے ساتھ ٹکراؤ جب تم آتش پرستوں کے ساتھ ٹکراؤ تم نے اپنی پشتوں کو ان کی سمت نہیں کرنا و می الم یوم دھو رہتحریف ولی کے قادم اور متحین اللہ فی الدن مِنَ اللَّهِ اللہ و ماوا ہوں جو اپنی پش کافروں کے لشکر کی طرف کرے اور اس کی نیت دوبارہ حملہ کرنے کی نہ ہو اس کی نیت پلٹ کر جھپٹنے اور جپٹ کر پلٹنے کی نہ ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے فقط باپی غم من اللہی ولاح ال جنم و, و بیس المشیر کے مالک کائنات کے گھروں کا وہ مصرح بن چکا ہے مالک کائنات نے اس کے لیے آدش نار کو تیار کر دیا ہے مالک کائنات نے اس کے لیے جہنم کے دہرتے ہوئے انگاروں کو تیار کر لیا ہے مالک کائنات کا کتاب کے بارے میں بڑا واضح اعلان ہے کاطل اللہ ولا بلیہ محرم اللہ رسول ہوں ولادینا دین الحکیم اللہ دینا ارب الرب الدین تلواروں کو تیز کیا جائے گنوں کو لوڈ کیا جائے میزائلوں کی تیاریاں کی جائیں ایڈمی اور نیوکلئر ویپن بنائے جائیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے جو یوم حساب کو نہیں مانتے جو مالک کائنات کی حرام کردہ شیعہ کو حرام نہیں کرتے جو پیغمبر علیہ سلاد السلام کے حکموں کو نہیں مانتے چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں کب تک کتان کرو ولا یدینہ دین الحکیمین سال یا, یا تو لگ گئے یا تو مسلمان ہو جائیں یا جدیے کی تھیلیاں لے کر تمہارے گھروں کے دروازوں کے اوپر آ جائیں اور جو کچھ بھی ہوا کلام اللہ سے روگردانی لانے کی وجہ سے ہوا آقا علیہ صلاح ایک مرتبہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے کہا میرے صحابہ ایک وہ وغیر آنے والا ہے جب قومیں ہمیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے بسر کے اوپر ٹوٹتے ہیں اور صحابہ یور تھے غیرت مند تھے آج کے مسلمان حکمرانوں کی کہاں کے نہ تھے کہا آکا اس دن ہم بدر کی تعداد میں بھی نہ ہوں گے اس دن ہم اہد اور ہندپ اور حیدر کی تعداد میں پینا ہوں گے تو آقا نے کہا تھا تم کا وہ ساری صحیح لے اور سن لو تم اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے جس طرح موسلادار بارش کے قطرے ہوتے ہیں کہا تھا پھر دشمن ہمارے پہ غالب کس طرح آ جائیں گے آقا علیہ سلاد السلام نے کہا تھا تمہارے اندر کی بہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی کہا آقا وہن کیا ہے کہا ہوں پور دنیا وقاعت موت کبھی پٹرول کا لالچ کبھی ڈالروں کا لالچ کبھی معیشت کا لالچ کبھی عہدے کا لالچ کبھی وقار کا لالچ موت سے رکانی موت سے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر پہلے خود بچنے کی فکر خود گرمی اپنے آپ کو بچانا کور کی تاریخیوں سے بچنے کی کوشش کرنا کلاؤ کن کے اندر موت کی ایک ساتھ مقرر ہے قسم ہے کی ریاضی کی مریائی کی موت کے گھنٹے کو کوئی حکمران نہیں بدل سکتا کوئی امریکہ نہیں بدل سکتا کوئی برطانیہ نہیں بدل سکتا جمی کا اعلان کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں موت کا جو وقت مقرر ہے کمریاتی کی مریائی کی قسم ہے وہ ایک سیکنڈ آگے نہیں ہو سکتا وہ ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا لیکن آج افر کے مقابلے میں اس لیے بات سے ہیں کہ حکومت دنیا و کراحت الموت کہ دنیا سے محبت ہو چکی موت سے نفرت ہو چکی اور بات آتش نار میں جانے والے گناہوں کی ہو رہی تھی آکش نار میں جانے والے مجرم وہ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی مومن کو مارا ہوگا مالک کائنات اشاعت فرماتے ہیں من یسط المومنم مسمدن فجدہ جہنم خالدن فیا و غالب اللہ علیہ وانہ واہ رابن جس نے کسی مومن کو مارا ہے جس نے کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے کو مارا ہے مالک کائنات نے اس کے لیے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا ہے ہال رنگ وہ لمبار عرصہ اس میں رہے گا مالک کائنات کی لانتیں ہوں گی اور مالک کائنات نے اس کے لیے کرنا کدا کو تیار کر دیا ہے اور کون کون سے گناہ ہوں گے جو انسان کو آج نار میں لے کے جائیں گے ان میں سے گناہ عورتوں کے اوپر توحمل لگانا بھی ہوگا مالکے کائنات کہتے ہیں ان سنو جو باد دامن غافل عورتوں پہ تومن لگاتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لانتے ہوں گی آخرت میں بھی لانتے ہوں گی یوم اشد ولیم الفنت ہوں وا واضر ہم دماقان وہ دن آنے والا ہے جب ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے قدم ان کے خلاف گواہیاں دیں گے اس نے جھوٹ بولا اس نے پاک دامن عورت پہ تومن لگائی اس نے ایسی عورت کے بارے میں بات کی جس کے کردار میں کسی قسم کا کھوٹ موجود نہ تھا اور آپ کے سامنے میں بنی اسرائیل کے سواگت رکھ دینا چاہتا ہوں کیا آکا نے کہا تھا چار عورتوں کو مالی کے کائنات نے چھوٹی عمر کے اندر کنوتیں گویائی دی تھی ان میں سے ایک روٹی تھا جس کی ماں نے اس کو بود میں اٹھایا ہوا ایک بہت بڑا سپا سالار مدرا تھا تو ماں نے دعا کی تھی اللہ میرا بیٹا بھی استفا سادار کی ماند ہو جائے تو بیٹے نے ماں کی گول کے سے چہرے کو نکال کے کہا تھا اللہ مجھ کو استفاع سادار جیسا نہ بنانا تو اس کے بعد ایک ایسی عورت گزری تھی جس کو لوگ مارتے ہوئے جاتے تھے پیٹتے ہوئے جاتے تھے تو ماں نے دعا مانگی اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا تو بچے نے ماں کی में میں سے نکل کر کہا تھا اللہ مجھ کو یہ سورج یا تھا بنانا تو وجہ بولا دلی وجہ کیا تھی وہ جو سفا था تھا وہ جو کماندار تھا وہ جو سردار تھا وہ ظالم تھا جاگر تھا اس پر سال کرنے والا کرنے والا اور وہ جو اور تھی پاک نامن تھی طاقرہ تھی متاہرہ تھی لیکن اس میں جھوٹی توہمت کو لگایا گیا اس کے بارے میں ایسی بات کی گئی جو اس کے اندر موجود نہ تھی تو بچے نے دعا مانگی یہ جس کو بلا جرم مارا جا رہا ہے کل قیامت کے بھی مالک کائنات نے پتہ نہیں کتنے بڑے اجروں کو اس کے لیے تیار کر دیا ہے اگر اللہ مجھ کو امتیازہ بنا دے اور میرے اجروں میں کل قیامت کا بن اضافہ کر دے تو اس میں کون سی اس کی وارگاہ میں کون سی کمی آ جاتی ہے اور آج ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو عام کاگ دامن عورتیں تو بڑی بات ہے امہات المومنین کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے مالک کائنات نے واقعہ اس کے بعد میں سیدہ صدیقہ کے حوالے سے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے الخبی سعد الخبی سینہ ولخبی سن الخبی صاد و تیب بات الفطی مینا و, و, و تیب طیب لہن مرفرقن ورش کن کریم اور سنو مدینے والے کی بیویوں کے بارے میں لبوں کو کھولنے والوں اس بات کو سمجھ لینا حبیث عورتیں ان کے مرد بھی خدیث ہوتے ہیں حبیث مرد ان کی عورتیں بھی خدیث ہوتی ہے باد ہوتے ہیں ان کے مرد بھی باد دامن ہوتے ہیں پاگ دامن مرد ان کی عورتیں بھی پاگدامن ہوتی ہیں علائی کا مبرہ امونا مماون مالک کائر نے ان کو ہر اس بات سے بری کر دیا ہے جو لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ہر ہرلا سرائی کرتے ہیں ان کے گرداروں پر ان کی پاگدامنی پر خوشحال ہیں لہم و فرم و رشکن کریم ان کے لیے مفرت بھی ہے رشق کریم بھی ہے بات سمجھنے کی ہے اس پہ غور کیا جائے عائشہ سلام اللہ لحا ان کے کردار پر جب تحمد لگائی جائے اور یہ بات کہی جائے ان کے کردار میں کھوڑ موجود ہے تو مالک کائنات نے اصول مقرر کر دیا اگر اس کے کردار میں کھوٹ ہے اس کے شوہر کے کردار میں بھی کھوٹ ہے ذرا بات کو پر مور کرو تم بات کرتے کہاں ہو جاتی کہاں ہے کہا عائشہ اگر طیب ہے نبی علیہ السلام و سلام پاک ہے اگر نبی علیہ السلام وسلام پاک ہے عائشہ کی تہارت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں اور نعود باللہ اگر عائشہ کے کردار میں کھوٹ ہے تو آقا کے کردار کے اندر بھی طہارت نہیں اگر آقا کے کردار میں طہارت نہیں تو تب جا کر صدیقہ کے کردار میں کھوٹ پایا جا سکتا ہے تو اس رسول کی وجہ سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے جو صدیقہ کے بارے میں بات کرے جو ہفشہ کے بارے میں بات کرے جو ام سلم کے بارے میں بات کریں جو جبیریا کے بارے میں بات کریں جو زینب کے بارے میں بات کریں جو ریحانہ کے بارے میں بات کریں جو ماریہ کے بارے میں بات کریں جو حلیت القمرہ کے بارے میں بات کریں سلام اللہ علیہ مجمعین وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتا بلکہ آقا کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک گناہ جو آتشینار میں لے کے جانے والا ہوگا ان الدین ارمون المثناط الواخلاۃ المومنات وہ گناہ یہ ہوگا کہ پاک دامن عورتوں کے پر تحمت لگائی جائے آج معاشرے میں بہت سی پاک دامن عورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر تحمدیں لگائی جاتی ہیں جن کے بارے میں لاک کسائی کی جاتی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ کی صلاح یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی لانگیں ہوں گی عورت کے اندر بھی مالک کائنات نے تیار کر دیا اور ایک اور گناہ جو انسان کو آتش نار میں لے کے جانے والا ہے وہ گناہ کیا ہے وَلَا اللَّهِ جو سونی اور چاندی کے گھیروں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو مالک کارنات کی بارگاہ میں حرچ نہیں کرتے ان کو ضلع ناگ عناز کی بشارت ہو یوما یوما علیہ ناری جہنم وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا اور کیا ہوگا فکوا بھی ہاں جی باہو ہوں وہ جنوب ہوں وہور تم لیش کم فردو ماں کم تم تکن سونے شاندی جس کے گھیروں کو جمع کیا کرتے تھے جس میں ستارا ہیرا نہیں کیا کرتے تھے اس کو آپ اسے نار میں گرم کیا جائے گا اس کو اچھی طرح پگھلایا جائے گا فت کو جیواہ وہ جنوب ہوں اس موقع پر اس شیشے پہ لائے ہوئے سونے اور شادی کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوؤں کو ان کی پشوں کو داغا جائے گا اور کے آل پاس کہ جائے گے ہار ماں تنف تم لی انفیکم فلوق ما کم تم یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے آج اکٹھا کرنے کے انجام کو چھ لو لوگوں نے دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ دنیا میں سود ہوری کے ذریعے اور اس طرح کے دوسرے طریقوں کے ذریعے معلوم متا کو جمع کرتے ہیں اور جب سستا اور ہراس دینے کی باری آتی ہے سرکوں اور ہراس سے باہر جاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں معیشت کے اندر اس سے کام آ رہا نالو متو اس میں اضافہ ہو رہا اور مالکے کائنات اراد کیا کہتے ہیں وہ ماں آتے تم میرے بند لی یرو افی عمال فلاں یرو اللہ و ماں آتے تم جس کو تم مالوں میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہو وہ مالوں کو بڑھاتا نہیں یمع اللہ عربا وہ یورپی مالک کائنات نے اس اصول کرئی کو تیار کر لیا ہے کہ سود کے مال میں مالک کائنات نے ہمیشہ اس میں کمی کرنی ہے وہ یورپی صلاح اور صدقے کے مالوں میں مالک کائنات میں کا ہمیشہ اضافہ کرنا ہے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیموں غریبوں کی امداد کرنے کے ذریعے بیواؤں کی دستگیری کے ذریعے تمہارے مالوں میں کمی آتی ہے مالک کائنات کیسے ہیں وہ رکاط جو مظاہر مالوں میں کمی کرنے کا سبق ہے در عبیقت وہ صدقہ جو براہ تمہارے مالوں میں کمی کرنے کا باعث ہے وہ دنیا کے اندر بھی تمہارے مالوں کو ترقی دیتا ہے عادرت کے اندر بھی تمہارے مال کو ترقی دیتا ہے کام نیکیاں ان کے اندر مالک کائنات کاس کیا ہے ایک نیکی کرو مالک کائنات دس سے ضرب دیتے ہیں اور کہا جب صدقے کے لیے تم اپنے پیسے کو کسی جیب سے باہر نکالتے ہو ماساللہ کا ماسالی حبت صبا سلا فی کلی سمبلا دن میا تو ایک جو تم بیج بوتے ہو مکئی کے دانے کو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو اس مکئی یا دوسرا کوئی بھی دانا جس کو تم نے زمین کے اندر بویا اس کے اندر سے سات پونتلے نکلی ہر کومپل کے اندر سو سو دانے تھے یعنی ایک دانے کے اول مالک کائنات نے سات سو دانے پیٹائے اور کیا فاددہ کیے واہ یوزار عبل امن جشا اور مالک کائنات جو ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے مالوں میں اس سے بھی زیادہ برکت کو نصیب کرتے ہیں اور سورہ حامنی سیدہ کے اندر مالک کائنات نے بڑی وضاحت کے ساتھ زکوٰۃ کے نا ادا والوں کو مشرک کرا دیا ہے کہا وبئین الینمشر اللہ اللہ زکوات وہ لوگ جو مشرق عمل کے لیے تباہیوں پر بربادی ہے اور ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہا ان کی نشانی یہ ہے یہ مالک کائنات کی رفتے میں اپنے مال زکوات کو خرچ نہیں کرتے ان کے کفر کے اندر ان کے شرک کے اندر ان کے ابتداف کے اندر ذہاں برابر کی سب کی کوئی گنجائش موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ جب جاب صدیق اکبر کے دورِ ہلاکت میں بعض لوگوں نے زکوۃ کو دینے سے انکار کیا تو جناب صدیق نے اپنی تلوار کو بے نیام کر لیا تھا جناب فاروق نے کہا تھا صدیق ان کے علاوہ اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہو جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں جو نماز کو بھی ادا کرتے ہیں کہا فاروق تم چاہلیت کا بہادر اور اسلام کے اندر مشکل چاہلین وہ جو باندال اسلام جاہلیت کے بہادر اسلام کے فزل حضرت صدیق نے جناب فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے یہ بات کہی فاروق جو زکات کی ایک رسی کو بھی بیت المال سے روکے رکھے گا صدیق اس کا فیصلہ مبان سے نہیں بلکہ تلوار کی دھار سے کرے گا اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زکوت کو فریدہ اسلام نہیں سمجھتے جن کے نزدیک وہ اسلامی فریدہ نہیں اور بینکوں کے اندر وہ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں کہ ہمارا سازیوں کی شقیدے کے ساتھ ہے تو بینکیں بھی بینک بھی ان سے زکات نہیں کاٹتی بلکہ ان کو زیادہ سو دیتی ہے آپ بتلائیے بھی دریل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی اور اسی انفاق کے ذمن میں مالک کائنات نے سورہ معاون کے اندر یہ بات کہی ارائی تلوی یوکو بدین فضالی تلوی یدول یتیم ولا یا حسو تعامل مسکیم اور توں نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو, جو میں جگہ کو جھٹلاتا ہے کہا یہ شخص کون سا شخص ہے کہا جو یتیموں کو تھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترویب نہیں دیتا اور سورہ مدثر کے اندر مالک کائنات نے جہنمیوں کے حوال کا ذکر کیا کہ اس موقع پر جنتی ان سے پوچھیں گے تمہیں آتش نار میں کس تیر نے جمع کیا تو اس موقع پر ان کا جواب یہ ہوگا لم نقو مد المسلم و لم الْمِسْكِينَ ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے تھے ہم مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے تو مسکینوں کی مدد نہ کرنا یتیموں کو دھکا دینا یہ بھی آدش نار میں جانے کا بہت بڑا سبق ہے اسی طرح نمازوں کو ضائع کر دینا ان کے اندر غفلت کرنا ان کے فرائض اور ان کے ارکان کا اہتمام نہ کرنا اس کے اندر بھی آتش نار میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے جیسا کہ سورہ مدثر کے اندر بیان کیا گیا لمنقو مد المسلم ہم نمازوں کو ادا نہیں کیا کرتے تھے سناچ مالک کائنات نے آج ہم کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا ہے اور نماز ہی کے مسئلے میں کہ اس کو حلوث نیت سے ادا ہونا چاہیے اس کو حالثت مالک کائنات کی رضا کے لیے ادا ہونا چاہیے اس کو شہرت اور ریاست پاک اور صاف کر کے ادا کرنا چاہیے عبادت جب بھی ہونی چاہیے اللہ بادشریک لہو کے لیے ہونی چاہیے کوئی بھی ایسی عبادت جس میں دکھلاوے کا عنصر موجود ہو جس میں محلوم کی دل جوئی اور ادا کا عنصر مقصود ہو جس میں نیک نامی کا جذبہ موجود ہو ایسی کوئی بھی عبادت مالک کائنات کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی کیا کہا فویل المسلم اللہدین <هم> منصلاطین صاحن <ساہون> اللہ یُاؤن <هم يراعون> بربادی اور جہنم کی بادی بیل ہیں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مفہوم سے غافل جو اپنی نماز کی روح سے غافل جو نماز کے مقصد سے غافل جو نماز کے تغدوں سے غافل جو نماز کے عراقین سے غافل جو نماز کے سنت طریقے سے غافل جو محمدی نماز سے غافل اور کہا اللہ دین یوراہن اور وہ لوگ جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں ان کے لیے بھی مالک کائنات نے جہنم کی وادی وحل کو تیار کر لیا ہے ریاکاری یہ مالک کائنات کو بہت زیادہ ناپسند ہے کل قیامت کے دن مالک کائنات ایک حافظ قاری کو بلائیں گے ایک مجاہد قاوی شہید کو بلائیں گے ایک بہت بڑے شہید کو بلائیں گے ان سے پوچھیں گے کیا کرتے رہے تو حافظ و قاری یہ بات کہے گا زندگی میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا کہا تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کرتا رہا تاکہ تو یہ لوگ بہت بڑا قاری کہیں پھر شہید کو بلایا جائے گا شاد کتنا بڑا منصب ہے اپنی گردن سے اپنے لہو کو بارگاہ رب العالمین میں گرا دینا مالک کائنات کی رضا کے لیے اپنے وجود کو ٹکڑوں میں تقسیم کروا دینا مالک کائنات شہید سے پوچھیں گے اے شخص مجھ کو بتلا تو کیا کرتا رہا کہا مالک کائرات تیری رضا کے لیے میں لشکر کفاط سے ٹکراتا رہا یا الگ کے میں نے جامع شہادت کو نوش کر لیا اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے لڑتا رہا تو اس لیے کافروں کے ساتھ ٹکراتا رہا اور اس لیے نے اپنی گردن کو کٹوایا تاکہ اس کو لوگ بہادر کہیں فقد تیل تجھ کو کہہ گیا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی موجود نہیں تیر لئے صرف اور صرف آتش نار ہے پھر شہی کو بلایا جائے گا کہے جائے, جائے گا تو کیا کرتا رہا کہا اللہ میں اپنے مال کو روزری مارے گا میں لٹاتا رہا اللہ کہیں گے تو اس بارے میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے اس لیے مال کو ہرش کرتا رہا تاکہ تجھ کو لوگ صحیح کہیں فقط تین تجھ کو کہہ لیا گیا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی چیز موجود نہیں تیرے لیے آتش نار ہے مالک کائنات اس کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیں گے اس لیے جتنی بھی باتیں ہیں چاہے وہ کلام اللہ کی تلاوت ہو چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ مال و متا کا لٹانا ہو ان میں اظہار کے ساتھ ساتھ اقوا بھی ہونا چاہیے ان میں اعلانیہ کے ساتھ ساتھ سری عبادتیں بھی ہونی چاہیے جس طرح کلام اللہ کی تلاوت ثہن مسجد میں ہونی چاہیے کی تنہائیوں میں بھی ہونی چاہیے جس طرح صدقہ سین و بازار مسجد میں ہونا چاہیے اسی طرح صدقہ کسی بیوار یتیم کے گھر جا کے بھی دینا چاہیے جس طرح جہاد ایک منظم لشکر کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح رات کی تاریکیوں میں جہاز کے لیے کسی کو بتائے بغیر بھی نکلنا چاہیے تاکہ جہاں پر اعلانیاں نیکیاں موجود ہوں وہاں پر خفیہ نیکیاں بھی موجود ہوں جب خفیہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں موجود ہوں گی مالک کائنات تم کو ریاکاروں کے اندر شمار نہیں کریں گے اس لیے مالک کائنات انصاف کی طبیل اللہ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ سن لو اللہ دین فکون جو لوگ اپنے مالوں کو صبح و شام اندھیرے کے اندر اور اجالے کے اندر اور دن کی روشنی کے اندر اور رات کی تاریخیوں کے اندر حلض کرتے ہیں خالہ ہوں من نرم تو مالک کائنات نے ان کے اجروں کو تیار کر دیا ہے اجر کیا ہے لا عالی علیہم والم یا ہدن نہ تو ان کو مادی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا خوف ہوگا دو ہی چیز انسان کی زندگی میں نفسیاتی حوالے سے اس کو تنگ کرتی ہے ایک مادی کے غموں کا ہجوم ہوتا ہے جو انسان کو پریشان کرتا ہے انسان بڑی کوشش کرتا ہے کہ مادی کے غموں سے نجات حاصل کرنے ایک مستقبل کے ادشاف ہوتے ہیں حدشہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے کہیں کہیںکہ نہ پڑ جائے کہیں مجھ کو قتل نہ کر دیا جائے کہیں بیٹیوں کی عزت جو ہے اس کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے کہیں پر مجھے مکاری کے ساتھ کوئی میرے مال کو ہرپ نہ کر لے مادی کے غم ہوتے ہیں والدین کی جدائیوں کے غم ہوتے ہیں ماوی کی ناکامیوں کے صدمے ہوتے ہیں کاروباری طور پہ جو بحران گزرے ہوتے ہیں وہ انسان کو ستاتے ہیں انسان کو تنگ کرتے ہیں مختلف قسم کے پچھتاوے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے سہانے روح والے جان بن جاتے ہیں مالک کائنات نے کہا تم مالوں کو فرض کرو سرم و اعلان طور پہ اعلانیہ طور پر فالاں من ربی ہند ولاحف عل ولا ہوں یا مالک کائنات تم کو ماضی کے غموں سے بھی آزاد کر دیں گے مستقبل کے خوف سے بھی آزاد کر دیں گے تو یہ ریاکاری ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے کے جانے کا بہت بڑا سبب بن جائے گی تو اسی طرح جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب مالک کائنات کا انکار کرنا زہریت کے اندر مبتلا ہو جانا اور ایسی قسم کے عقائد کو اپنے دل میں جاگونی کر لینا اور نظام کائنات سے دوران شام و شہر سے فصلوں کے اگنے سے پہاڑوں کے دھرتی کے سینے پہ رکھے ہوئے ہونے سے کسی قسم کی نصیحت کو حاصل نہ کرنا زہریے کا دماغ انتہائی عجیب ہوتا ہے اس کو جتنے بھی دلائل دے لیے جائیں اس دلائل کے نتیجے کے اندر اس کے ذہن میں صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ غلط نتیجہ مرتب ہوتا ہے جو جزیلو بھی کثیرم و یادی بھی ہی کثیرہ وہ دلائل جو بعض لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں وہریت کی دہریے کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں اس کی دہریت میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں آپ خود سوچیے آپ اس عمارت کے اندر موجود ہیں اس عمارت کی ایک چھت ہے جس کو بڑے ڈسپلن انداز کے اندر اس کی دیواروں کے اوپر کھڑا کیا گیا اس عمارت کے اندر پنکھے موجود ہیں جو ضرورت کے وقت گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے تین چھتوں کے اندر نصب کیے گئے اس عمارت کے اندر لائٹیں موجود ہیں جو رات کے اندھیروں کے اندر اس عمارت کو روشن کر دینے والی اس عمارت کے اندر قالین کو بچھایا گیا تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ یہاں پر بیٹھ سکیں اس لیے کہ اس عمارت کو بنانے والے لوگوں نے اس پہ غور کیا اس پہ تدبر کیا کہ اس عمارت میں آنے والوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں ان کی ضروریات کے مطابق عمارت میں مختلف چیزوں کی تنصیب کی گئی ذرا نظام کائنات کے اوپر غور کیجیے اس کائنات میں مالک کائنات نے سورج کو حرارت کا منبا بنایا روشنی کا منبا بنایا مالک کائنات نے اس آسمان کی چھت کے اوپر ستاروں کے جھرمٹوں کو سجایا وہ جھرمٹ جو تاریخ اور دہری راتوں میں سمتوں اور فاصلوں کا پتہ دیتے ہیں اس کائنات کے اندر مالک کائنات نے مختلف قسم کی فصلوں کو اگایا جو کھانے کا کام دیتی ہے اس کائنات نے مالک کائنات نے طرح طرح کے جانوروں کو پیدا کیا ان کی برابری کے نظام کو پیدا کیا وہ برابری کا نظام کیا ہے ان کو ہم سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے گوش سے فیضیاب ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر مالک کائنات نے ہواؤں کو کاغا کیا وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں اور بادلوں کو وہاں پہ جا کے برساتی ہیں جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کیا جن سمندروں کے ذریعے پوری کائنات کے اندر آپس میں تجارتیں ہوتی ہیں اور بار برداری کا جو معاملہ ہے وہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ انجام پاتا ہے اور پھر مالک کائنات آسمان کی بلندیوں سے کہتے ہیں ان اپنی ہلکی سماوادی و با لفظ و اختلاف اللّی و ولفل کیلی تجریف البحری بیماس ومانض اللہ عل فاہ مؤ ہوں او دوران شام و شہر پہ غور کرو ہواؤں کے چلنے پہ غور کرو سمندر میں چلنے والی مچھلیوں پہ غور کرو سمندر میں چلنے والے پہری جہازوں پہ غور کرو زمین کے اوپر بسنے والے مختلف قسم کے چباؤں پہ غور کرو کیا کہا ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو والے ہیں اس مربوط اور منظم نظام کو دیکھنے کے باوجود دہریا یہ بات کہتا ہے کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اندھے مادے نے بنایا ہے یہ بلڈنگ تو ادھور نہیں بن سکتی لیکن اتنی منظم کائنات کو بغیر حالک کے ماننا بغیر مالک کے ماننا اس سے بڑی بے پوفی کی کیا بات ہو سکتی ہے تو مالک کائنات نے کلام اللہ کے اندر بیان کیا حضو ہو فغ الوح الجیم سلو سمتی سلسلہ دن زروح صبون الران فسلو انہ کانا لا یومن بلاہ دین کا اس کو پکڑو اس کو جہنم کی آپ کے اندر پھینکو اس کو زنجیروں کے اندر جگڑو ستر ستروں کے اندر اس کو باندھو کیا ہے لَا <الْعضیم> اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کا لہو کی رات کو پریمان نہیں رکھتا تھا تو مالک کائنات نے دہریوں کے لیے بھی آتش نار کو تیار کر دیا ہے اسی طرح جنم کی آگ میں پھینکے جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دینِ خنیف کو چھوڑا ہوگا جنہوں نے دینِ اسلام کو چھوڑا ہوگا دین اسلام کو کون چھوڑ سکتا ہے وہی چھوڑ سکتا ہے جس کے دل کے اندر مالک کائنات نے جس سے بصیرت کو کر لیا ہو روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں کا راہی وہی بن سکتا ہے جس کو روشنیوں سے خوف آتا ہو یا وہی اندھیروں میں جا سکتا ہے جس کی نگاہوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت جو ہے ہو جائے ورنہ روشنیوں کو چھوڑ کے اندھیروں میں کون جا سکتا ہے مالک کائنات نے کہا وہ مینسد من کمن دین ہی جو دین حنیف کو چھوڑے گا جو اسلام کو چھوڑے گا فیم کافر اور اس طرح مرے گا کہ وہ کافر ہو فولا کا حبیعت کا اعمال ہوں پھر دنیا وہ مالک کائنات نے دنیا کے اندر اور آرت کے اندر اس کے تمام کے تمام اعمال کو برباد کر رکھ دیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں شاید کسی اور دین کے اندر بھی مالک کائنات جو ہے اس کی ذات اور اس کی رضا اور اس کی حسنودی کو پایا جا سکے اپنے اپنے ادوار کے اندر یہودیت کی فلاں کا رفتہ ہو سکتا تھا رہا ہے عیسائیت کی فلاح کا رفتہ ہو سکتا تھا رہا ہے لیکن دین حنیف کے آ جانے کے بعد آخری صحیفے کے نزول کے بعد آخری پیغمبر کے بیجے جانے کے بعد ومن یقلی غیلاسلام دیناً فلن یقب الام ہوں وہ اب اللہ حرض مین القاصرین اور سنو جو اسلام کو چھوڑے بدھزم کو مانے جو اسلام کو چھوڑے کرسچینٹی کو مانے جو اسلام کو چھوڑے جوڈا ازم کو مانے جو اسلام کو چھوڑے سکھ مر کو مانے جو اسلام کو چھوڑے جین مرد کو مانے جو اسلام کو چھوڑے آتش پرستی کو مانے جو اسلام کو چھوڑے مستقیت کو مانے جو اسلام کو چھوڑے کیمونزم کو مانے جو اسلام کو چھوڑے دہریت کو مانے فلاں یقبال ہوا ہوا بلاہ رتم الخاسری مالک کائنات نے کل قیامت دن اس کے لیے آتش نار کو تیار کر دیا ہے اور مرتد اس کی ذرا اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے ایسے شخص کو فوراً سے پہلے پہلے صفائی ہتھی سے مٹا دیا جائے چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی مرتدین کے خلاف جہاد کیے آج فری دل کے نام پر اور فریڈم آف ریلیجن کے نام پر اور آزادی مذہب کے نام پر بعض کمزور عقیدے کے مسلمانوں کو قادیانی اور عیسائی بنایا جاتا ہے ان کی معافی اگراج کو پورا کر کے ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے جو ملت اسلامیہ کے بعد کسی اور ملت کو پیار کرے جو محمد جیسے عظیم راہبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور رہبر کو مانے جو الح العالمین کے بعد کسی اور خدا کو مانے ایسے شخص کو زمین کے اوپر باقی رہنے کا کوئی بھی حقاص نہیں اور ایسے شخص کے لیے مالک کائنات نے کل قیامت کے دن جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے اور اسی طرح جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر فحاشی کو پھیلایا ہے ان اللہ دینا انکشی الفاظ امنو اور سن لو جو لوگ کبھی میڈیا کے نام پر کبھی کلچر کے نام پر کبھی کسی آرٹ کے نام پر کبھی کسی فنڈ کے نام پر کبھی کسی انڈسٹری کے نام پر مسلمانوں کے اندر فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے اندر بیروی کے جذبات کو تحریک دیتے ہیں مالک کائنات نے دنیا اور آرت کے اندر ان کے لیے اذاب علیم کو تیار کر دیا ہے اسی طرح جہنگم کے اندر ان لوگوں کو بھی پھینکا جائے گا جو سنا کاریوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور مالک کائنات نے سورہ فرقان کے اندر تین گناہوں کا ذکر کر کے شرکت کا ذکر کر کے قتل کا ذکر کر کے اور غنا کا ذکر کر کے یہ بات کہیں ومن یفل ضالی کا یل کا جو اس قسم کے تین گناہوں کا انتقاب کرے گا مالک کائنات نے اس کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کر دیا ہے وہ یالودفی مہانہ اور اس کے اندر سلیل و رسوا ہو کے رہے گا کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا یا اپنے تصرب میں لانا جس کے استعمال کی نہ معاشرہ اجازت دے نہ تہذیب اجازت دے نہ علاقیات اجازت دے نہ شریعت اجازت دیں نہ الہام اجازت دیں نہ قرآن اجازت دیں نہ سنت اجازت دیں ایسے شخص کو دنیا کے اندر بھی عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا اور عورت کے اندر بھی مالک کائنات نے اس کے لیے عذاب کو تیار کر دیا ہے کہا جو زانی اور زانیہ کموارے ہوں ان کو سو پڑے مارے جائیں بول یشدا بہم اور تہمتوں سے بچنے کے لیے چار مسلمان گواہ ہونے چاہیے تاکہ ان کے وجود کے اوپر مالک کائنات کی حد کو لگایا جائے اور حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں شادی شدہ مرد نہ کرے اس کو سنسار کیا جائے شادی شدہ عورت جنا کرے اس کو سنسار کیا جائے اب بعض لوگ جو ہیں وہ زنا کی کباعت کے اوپر غور نہیں کرتے وہ سزا کے اوپر غور کرتے ہیں جو ذنا کے نتیجے کے اندر لگائی جاتی ہے بھٹو کی بیٹی بھی یہ بات کہا کرتی تھی کہ قرون مفتہ کی بحثیانہ سزاؤں کو ختم کرنا چاہیے یعنی وہ جو فیل ہے اس کے اندر درندگی اور وحشت موجود نہیں بلکہ اس سزا کے اندر وحشت موجود ہے جو اس فیل کے نتیجے میں بھی جاتی ہے اور اسلامی صداح کو انسان کے وجود کو انسان کے جسم کو انسان کی روح کو گناہ کے اثرات بس سے پاک کرتی ہیں کبھی آپ کا کپڑا میلا کچہ ہو جائے آپ اس کو دھوبی کے پاس بیچتے ہیں دھوبی اس کے اوپر اپنا وہ سفوب ملتا ہے اس کے اوپر اپنا جو ادار ہے لکڑی کا بنا ہوا اس کو مارتا ہے کبھی اس کو الٹتا ہے کبھی اس کو پلٹتا ہے کپڑے کو اچھی طرح مروڑتا ہے یہاں تلک کے کپڑے کے اوپر جو دال موجود ہوتا ہے وہ دال دھل جاتا ہے اسلامی سلاحوں کا مقصد کیا ہے جن نگاہوں نے جنا کیا جن کانوں نے بنا کیا جن ہوٹوں نے جنا کیا جن ہاتھوں نے جنا کیا جن قدموں نے بنا کیا جس دل نے بنا کیا جس دماغ نے بنا کیا اب اس کی طہارت کا اس کی پاکردی کا اس نیل کچل کے صاف ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کے وجود کے ایک حصے سے اس بری لطف کے احساس کو سلب کر لیا جائے جس کی وجہ سے اس نے گناہ عظیم کو کیا تھا تاکہ اس گناہ کی سزا کو پانے کے بعد انسان مالی کے کائنات کی زیارت کے قابل ہو سکے جنت کے اندر داخلے کے قابل ہو سکے تو قیامت کے دن جس گناہ کی وجہ سے جہنم کی یاد میں پھینکا جائے گا اس میں ایک گنا زنا بھی ہوگا لیکن اگر کوئی دنیا کے اندر توبہ کا طلبگار ہو جائے اللہ من تاب ومن و اب عمل عمل انصاری انفاء اللہ کا جو بدل اللہ لیکن جو کہ توبہ کرے ایمان لے آئے عمل سالے کرے مارک کائنات کہتے ہیں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا تو کل قیامت کے دن جو گناہ ہیں جن کے سبب انسانوں کو جہنم کی یاد میں پھینکا جائے گا ان موٹے موٹے گناہوں کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دیا اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اگلے جمعہ میں بعض شاہ کا جن کا ذکر مالک کائنات نے جہنمی ہونے کے حوالے سے قرآن میں کیا اور آقا نے اپنی حدیث میں کیا ان کا ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد تقدیر کے اوپر ایمان کے موضوع پہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ایمان کے فوائد کے بارے میں اپنی چند گزارشات کو حضرات کے سامنے رکھوں گا اور ایمان کس کس چیز کا نام ہے اس حوالے سے اپنی چند گزارشات حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایمان بالغیب کے عقیدے کو مستحکم فرمائے وہ عقیدہ جس کے اوپر سارے کے سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے اگر ہماری بنیاد مضبوط ہو گئی تو اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے عمارت دوسری طریقے سے مضبوط اور مستقم ہو جائے گی اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر ہم شکو ملتہ رہا ہونے کی توفیق دے واہر وداون الحمدللہ رب العالمين مینو بیشی ورد وقل وعلی ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من جہدی اللہ فلا مذل لہو من شردل فلا حدی اللہ ونشد اللہ الہ الا اللہ ورسل